میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد اللہ ربین دو ربی عثانی مدنی مذاکرہ اپنے کمال کو پہنچا اور اس وقت مدنی مذاکرے کی مدنی محکمے حاضر ہیں اور انشاءاللہ عزوجل روزانہ کی طرح قبلہ نگران شورا دامت رکھا العالیہ اور دارالفتاحل سنت کے مفتی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کی رحمت سے جو آج کے مدنی مذاکرے کے مدنی پھول اور امیر اہل سنت دامت براۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں انشاءاللہ ہم ان اسلامی بھائیوں سے اس کے متعلق مدنی پھول حاصل کریں گے اللہ تبارک برکت دے. ہی سب آج کا جو مدنی مذاکرہ رہا، و اللہ کی رحمت سے معمول کی طرح معمول سے ہٹ کر رہا ایک تو معمول ہے کہ مدنی مذاکرہ ہوا مگر ماشاءاللہ عزوجل اعضا وجل معاشرتی طور پر طبی طور پر شرعی طور پر بہت سارے مدنی پھولوں کا گلدستہ رہا ہی میں جو آپ نے تمہیدن عبیل اللہ دامت دامد برکات کی تشریف آوری پر لوگوں کے عمومی رجحان کی طرف جو توجہ دلائی کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو سوال کرنے میں شائنس فیل کرتی ہے وہ شرمندگی کا اظہار کرتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے تو نہیں معلوم مگر میں یہ پوچھوں اور لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے یہ نہیں معلوم اس پر جو آپ نے مدنی فلشاف فرمایات نہ وہ تو پی جگہ پر ماشاءاللہ عزوجل جاندار و شاندار اور پھر سرکار شیخ کامل دامت و رکات نے اس پر جو توجہ دلائی اور پھر وہ وقتاً فوقتاً ایسے سوالات بھی آتے رہے جیسا کہ سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کا کیا مطلب ہے پھر سوال ہوا کہ شیطان کا کیا مطلب ہے پھر سوال ہوا کہ دو سجدے کیوں کیے جاتے ہیں جبکہ ایک عمومی فیکٹس کہ بالکل عوامی سے بالکل ابتدائی سوالات کی کیفیت رہتی ہے مگر واقعی ایک بہت بڑی تعداد کا ان امور میں ان نون ہونا اور پھر سوال نہ کرنا اور ماشاءاللہ عزوجل جو مدنی ماحول کی برکت ہے اور مدنی مذاکرے کا انداز ہے کہ اس شائنیس کو ہٹا کر کوشچن کو ڈیولپ کرنا اور پھر کوشچن کے ذریعے سے الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد جو ان نون ہے جن کے علم اس معاملے میں نہیں ہے انہیں اس کی طرف لے کر آنا یہ ایک زبردست پہلو ہے اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ مزید ارشاد فرمائیں اس سوال کرنے کے معاملے میں ہمیں واقعی شرمندہ شرمندہ شرمیلا شرمیلا ہونا چاہیے یا بلا تکلف سوال کرنے والا ہونا چاہیے کہ شری رہنمائی کی صورت بنے آپ بھی مدنی لطا فرمائیں قبلہ بھی مدنفی فرمائیں الحمدللہ رب للہ جی الحمد للہ ربی المین و سلاسلام علیہ سعید ربیہ اب المرسلیم یقیناً <nisse público> امیر السنت کے پھول مدنی پولیس حوالے سے بڑے نایاب اور جامے تھے سوال کرنے میں واقعی حیا ہونی چاہیے اور بعض صورتوں میں نہیں ہونی چاہیے اب ایک حیا تو وہ ہوتی ہے کہ جو بندے کو علم دین کے حصول سے روکتی ہے ایسی حیا یہ مضموم حیا ہے امام مجاہد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمایا کہ جو متکبر ہے اور جو حیا کرنے والا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا تو وہاں پر لم سہی کے الفاظ یا مستحین کے الفاظ استعمال فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کو حیا ضروری علم حاصل کرنے سے روکے ایسی حیا جو ہے وہ مضموم ہے ہاں لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حیا بندے کو سوال کرنے سے روک رہی ہے تو وہ اس قدر بے باک ہو جائے کہ سوال کرنے میں کسی طرح کا کوئی لحاظ مروتی نہ رکھے ایسا نہیں بلکہ احادیث طیبہ میں اس کے اصول و ضابطے بھی بیان کیے گئے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے جب سوال کرتے تو پھر اس سوال کے اندر ہر طرح کا لحاظ رکھا کرتے تھے کہ کون سا سوال حضور علیہ اسلام سے کرنا چاہیے اور کس طرح حضور علیہط اسلام سے سوال کرنا چاہیے تو ان چیزوں کو سیکھنا بھی ضروری ہے تو بہرحال حیات ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو بندے کو علم دین حاصل کرنے سے روکے لیکن حیا ہونی چاہیے کہ آپ نے علم دین حاصل کس انداز میں کرنا ہے حدیث پاک میں فرمائے کہ علم حاصل کرو اور جن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو ان سے ان کے لیے وقار اور سکھینہ بھی سیکھو کہ ان سے کس انداز میں تم نے علم حاصل کرنا ہے کس طریقے سے تم نے ان کی تعظیم و تقریم کرنی ہے اس بات کو سیکھنا بھی یہ ضروری ہے لہذا ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں کہ حیا ایسی نہ ہو کہ جو آپ کو ضروری علم سے روک دے اور حیا ایسی ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ علم حاصل کریں تو جس سے علم حاصل کر رہے ہیں آ, اس کا ادب و احترام بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے ماشاء اللہ اجزا بڑا پیارا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیز پھول عطا فرمایا بلکہ یہ تو نئی جہت بھی آپ نے میرے نزدیک فراہم کی کہ حیا اور پھر حیا کی اقسام کچھ اور حیا کا ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جو مضموم ہے اور حیا کے وہ پہلو کہ جس کا تعلق ایمان کا حصہ ہونا ہے وہ تو ماشاء اللہ اضد اپنی جگہ پر بہت زیادہ بابرکت ہے مگر انڈر وہی والی بات ہے قبلہ کہ یہ بھی علم حاصل کرنے سے ہی آئے گا کہ حیا کی اقسام اور حیا کون سی مضموم ہے کون سی محمود ہے کس کو کس قدر تک ہونا چاہیے تو واقعی مدنی چینل کے ذریعے سے بالخصوص مدنی مذاکروں کے ذریعے سے دارالفال سنت کے ذریعے سے علم دین حاصل کرنے کا اللہ ہمیں ذوق و شوق پتا فرمائے تو واقعی سوال کرنے کا سلیقہ بھی آئے اور سوالات کے جوابات بھی ہماری باریک بینی سے توجہ بھی ہو اور پھر ان علماء سے ان مفتیان اکرام سے اور اللہ تبارک و اللہ ادوجل امیر علیہ صن دعمت برکات علیہ کے درجے خوب خوب بلند فرمائے ان کے ذریعے سے جو انشاءاللہ شاء اللہ و علم کی فراہمی ہمیں نصیب ہوگی اللہ نے چاہ تو دنیا اور آخرت میں اس کی بہاریں اور برکتیں نصیب ہوں گی اور واقعی جس طرح سے عمومی سوالات جس طرح ذکر کیا گیا کہ شیطان سے کا کیا مطلب ہے اور دو سجدے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے پھر اس پر آپ نے بڑی زبردست امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ لے توجہ فرمائی توجہ دلائی کے سات اگر طواف کے چکرے تو آٹھ کیوں نہیں اور اس طرح سے دیگر امور کے متعلق بھی جو مدری پھول عطا فرمائے پھر آپ کا اس پر جو مدنی پھول عطا فرمانا تھا کہ سنت کا قائم کرنا اور بدا کا دور کرنا اور بد کا ہونا اور سنت کا جانا اس حوالے سے جو انتہائی باریک ماشاء اللہ اعدل مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے شرعی پہلوؤں سے میں چاہوں گا کہ اور اس کو آپ ایکسپلین فرمائیں کہ سنت کا باقی رہنا اور بدا کا دور کرنا اور بد کا آنا اور سنت کا چلے جانا اس پر مزید رہنمائی کی صورت یہ بنے کہ یہ بھی وسوسوں کے متعلق عجیب و غریب فضا پیدا کرتی ہے چیز دیکھیں سوالات کی جہاں تک قسمیں تو علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوالات کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کون سا سوال کرنا چاہیے کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے اس پر علماء کی مستقل کتابیں ہیں کہ سوالات کیسے ہونے چاہیے تو اب بعض سوالات تو واقعی بڑے اچھے اور خوبصورت ہوتے ہیں کہ جن کے سوالات کا خود بندے کو بھی فائدہ ہوتا ہے سوال کرنے والے کو اور جو دیگر افراد ہوتے ہیں سننے والے ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سوالات آپ وہ کریں کہ جس کا فائدہ ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک رواج بہت زیادہ ہے اس کو بھی آپ بدعتی کہ لیں ایک طرح کی کہ یہ ایسے سوالات کریں گے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور ان وہ سوالات لے کر آئیں گے کہ جن کو کرنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن دارمی وغیرہ کے اندر موجود ہے کیا بڑے ناراض ہوتے تھے ان سوالات کے کرنے سے کہ جو واقع ہونے والے نہیں ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سے رحمت اللہ ہی طرح سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی شخص ایسی زمین پر اترا کہ دور دور تک زمین ناپاک ہے نجس ہے اور گیلی ہے اب وہ کس طریقے سے نماز ادا کرے تو امام ادس نے اس کا جواب عطا فرمانے سے پہلے فرمایا کہ آدمی کو ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے وہ پھنس جائے وہ نا سورج گرو بھی نہ ہوا تو جی تو اللہ سے پوچھا امام ابو یوسف سے پوچھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سورج گرو نہ ہوا تو پھر افطار کیسے کریں گے تو یہ آپ نے سوئی خاموش تھا آپ وہ خاموش ہو تو خاموشی وہ ہے نا وہ سلطنت بلا سلطنت کیبت ہے تو وہ خاموش تھا شخص اس نے پوچھا تو آپ نے تو آپ پوچھیں تو سے بولا تو بھی یہی تھا کہ وہ اگر سورج گروپ نہ ہو تو پھر افطار کیسے کریں گے تو شاید آپ نے فرما دیا کہ آپ خاموشی بہتر تھا وہ بابا ہوتے تھے بڑی عمر کے وہ آتے تھے روزہ محبوب یوسف کے پاس تو سب سوال کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے تو بولا اپ کی سوال نہیں کرتے تو ان کا کہ روزہ کب افطار کرنا چاہیے بولا جب سورج غروب ہو جائے اور اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو, تو کہ پھر آپ خاموش ہی رہتے اس میں جیسے پہلا سوال ہمارے اتر بھائی نے جو کیا نا کہ امیر سنت سے ایک عمومی سوالات کرنے کا جو ایک رجحان پیدا ہوا تو اس میں میری مدنی التجا یہ ہے اطر بھائی بھی اور ہمارے مفتی صاحب سے بھی میں عرض کروں گا کہ اگر ماحول ایسا بنایا جائے نا امیل سنت نے ایسا ماحول دیا ہے جس میں سوال کرنے کی بات کرنے کی گنجائش رکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سوالات کیے جاتے تھے اور جو جس کلچر کا یعنی دیہات سے آتے تھے جو شہر میں ہوتے تھے ہر ایک کے سوالات کرنے کی نویت جدا جدا ہوتی تھی کیونکہ ہر ایک دیکھنے سمجھنے اور سیکھنے ماحول بھی اس میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے تو سوال کرنے کی گنجائش اب امیر سنت جس انداز پر سوالات کے جوابات دیتے نا میں یہاں پر سوال کرنے کے کرنے والوں سے ایڈریس کرنے کے بجائے میں اسپیشلی ان اسلامی بھائیوں سے ایڈریس کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا منصب دیا ہے کہ وہ لوگوں کی سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں ان کی حجتیں سوالات کی صورت میں پوری کر سکتے ہیں جوابات کی صورت میں ان کو اتنا اسپیس ہے، یعنی ان کے پاس اتنا منصب ہے کہ وہ لوگوں کی اس سوال کے جوابات دے تو اگر وہ اس طرح کا ماحول بنا رہے نا کیونکہ یہ سوالات تو جیسے ہم سے مدنی چینل پر ہوئے نا لیکن یہ ہمارے مفتی صاحب امام صاحب بھی ہیں یہ بھی خوبی جانتے ہوں گے میں بھی ایک وقت میں مطلب جمعہ کافی میں جمعہ میں رہا ہوں مجھے جمعہ پڑھانے کی میرے پاس ذمہ داریاں تھیں مسجد میں ایسی چند ذمہ داریاں رہی ہیں تو عام آدمی کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اگر مسجد کے امام صاحب جبکہ وہ جواب دینے کے آہل بھی ہیں اگر مسجد کے امام صاحب بیٹھے ہیں نماز کے بعد بیٹھے ہیں یا نماز سے کچھ دیر پہلے ہیں جمعہ کے بعد بیٹھے ہیں تو اس میں عام شخص جو نماز کے لیے آتا ہے یہ جو محلے میں بھی ہوتے ہیں نا تو وہ سوال کرتے ہیں اب اگر سوال کرنے والوں کو اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ یار آتا واتا نہیں ہے تو کیا ابھی تک سکھائے کچھ نہیں ہے جو؟ جو یہ جواب ہے تو یہ جواب لے کر تو چلا جائے گا مگر آئندہ سوال کے لیے نہیں آئے گا تو اگر سوالات کے جوابات دینے والا انداز بھی ایسا ہو نا ایک تو مسکراتا انداز ہو دوسرا اس میں کہیں کسی قسم کی کوئی تحقیر نہ ہو پوچھنے والے کو یہ نہ لگے گا پوچھ کے بھولو گئی تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر امبر سنت کا یہ منفرد اور میٹھا اور پیارا اور آسان انداز اگر ان افراد کے مطلب کے سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اپنا لیا کہ جن کو اللہ تعالی نے ایسا کوئی منصب دیا ہے کہ جہاں لوگ آ کر اپنے شرعی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو غالباً میں سمجھتا ہوں کہ امت کو بہت فائدہ ہوگا بہت سارے مطلب کہ سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا حل ان کو مستی تو ممبر و محراب سے مل جائے گا تو میں نے یہاں سے یہ لیا تھا کہ پھر جیسے کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے تو یہ آپ دیکھیں نا مختصر مدری مذاکرے کے میں ہے محکی ہمارا موضوع ہے تو دھمک پیدا نہ ہو ہے نا اب میں جب ہمارے شہزادہ حضور دھمک کا لفظ کیا ہے میں کہ یہ آئے گا نا اس کو امیر سنت شاید اس کا نوٹس لیں گے اور جیسے یہ آپ نے یہ مدنی پول ختم ہوئے تب دھمک پیدا نہ ہو پر آپ نے کیا اچھا آپ ایک چیز نوٹ کریں امیر سنت سوال کیا کہ دھمک کس کس کی سمجھ میں نہیں آیا نارملی شاید سب لوگ اسلامی بھائیوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ایک نے ہاتھ اٹھایا آئی تھنک میرا سمجھ دا ہوں ایک نے ہاتھ اٹھایا دو تین تینایا ٹھیک ہے نا اب مطلب مثال کے طور پر دو سو اسلامی اگر ہوں کہیں اور دو تین ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دو تین کو سمجھا دیا جائے لیکن یہ دو تین کا ہاتھ اٹھانے نے ایک ایڈریس سے کیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو دھمک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں دھمک کا لفظ ہی نکال دوں گا اور اسی جگہ آواز کر دوں گا تو یہ جو عوام کو مطمئن کرنا اور عوام کے لیے اچھے لفظوں کا انتخاب کرنا آسان لفظوں کا انتخاب کرنا سے بیان کرنا مجھے پتا ہے نا مجھے بھی اس کا تجربہ ہے آپ کو بھی غالب کا تجربہ ہوگا مفتی صاحب بھی ماشاء بیانات فرماتے ہیں کہ جب ہم بیان کر رہے ہیں چاہے ممبر پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں یا صوفے پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کر کر رہے ہیں منچ پر بیٹھ کر کر رہے ہیں لیکن جب ہم ایک بیان کرتے ہیں تو سننے والوں کی ذہنی سطح کا بیان کرنے والے کے نزدیک اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے اگر اور یہ امیر سنت کی سمجھ مدری مذاکرے کی ہی میں نہیں کہوں گا جب سے دعوت اسلامی کا ہم نے میں نے مدری ماحول دیکھا ہے بیانات کے اندر بھی امیر سنت کا ایک مزاج رہا ہے کہ وہ ایس پر آڈینس بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق بیان کرتے ہیں سوالات کا جواب دینے کا بھی یہی ان کا انداز ہے کہ کوشش کرتے ہیں میرا اپنا گمانے کے یہ اگر یہ اتنی محنت نہ کرے نا تو شاید مطلب کہ 20 پچیس سوالات کے جوابات اور نکل جائیں گے لیکن جو تشنا رہ جائیں گے نا جوابات کہ لوگ تسلی نہیں ہو سکے گی وہ ایک الگ میٹر ہوگا تو یہ ہے مدری مذاکری کی خاص کوالٹی میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا اور سوال کرنے کے حوالے سے اتنا پیارا انداز ہو جواب دینے والے کا کہ سوال کرنے والے کے لیے گنجائش اور اگر غیر واجبی سوال کر بھی لیا اور ایسا کوئی کمزور سوال کر بھی لیا تو اس کی تفہیم کا انداز اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ اس کو مطلب وہ ایسا نہ ہو جائے کہ آئندہ قدم بھاری پڑے میں عمران ابتاری عثمان کابینہ سے عرض کر رہا ہوں مدنی مذاکرے کی مدنی محکم بہت ہی پیارا سلسلہ حجی عمران ابتاری کو میرا خصوصی سلامیہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ آپ کے Uh, میرا سوال یہ ہے جمران طرف کے مدنی مذاکر میں اس کا ذکر ہوا تھا کہ نیو ایئر پارٹی منانا چاہیے یا نہیں تو پہلے یہ بتاتے کہ نیو ایئر پارٹی منانا جیسے کہ ہیپی نیو, uh, نیو ایئر منانا یہ مسلمانوں کا سوال تو محرم سے شروع ہوتا ہے تو یہ کیا قاثروں کی مشہبت کرنا نہیں ہے. اگر کوئی گناہ نہ بھی کر رہا ہو اندر تو السلام علیکم و وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے شرعی کے بارے میں, انشاءاللہ مفتی صاحب سے میں رجوع کرتا ہوں پھر مق... آ... گنجائش ہوگی تو میں ارز کروں گا اصل میں ایک تو آ... کفار میں تو اب کی کفار سے مشابت مطلق نہ رہی مسلمانوں میں بھی ویسا ہی اس کا رواج ہو چکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بھی عام طور پہ نیک سالے لوگوں کو یہ طریقہ کار نہیں ہے بنانے والا لیکن ہمارے ہاں جو مدنی ماحول کے اندر بالخصوص فضان مدینہ کے اندر جس انداز میں نیو ایئر نائٹ کا اجتماع منعقد کیا جاتا ہے حقیقت نیو ایئر نائٹ منانا ہمارا مقصود نہیں ہوتا اس بات کی کئی مرتبہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ اصل مقصد لوگوں کو گناہوں سے دور کر کے نیکی کی طرف لانا ہوتا ہے کہ وہ جو گناہوں والے ماحول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ نیکی کی طرف آ جائیں تو یہ ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے کہ جس میں لوگ نیکی کی طرف آ جائیں تو وہ جشن کوئی نہیں منایا جا رہا ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک نئے سال کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں تو نیکی کے ساتھ داخل ہو جائیں برحال اگر کوئی اس طرح نیو ایئر بناتا ہے کہ جس میں کفار سے, سے مشابت ہو رہی ہوتی ہے تو, تو نہ جائے و حرام ہے تو یہ جو ہمارا جو انداز ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا تو یہی سوالہ جوابات ہوں گے اور پھر انشاءاللہ جب بارہ بج رہے ہوں گے یہاں باب المدینہ کراچی میں تو ہم انشاءاللہ درود و سلام پڑھیں گے تاکہ یہ بھی ایک میسج ہے نا کہ مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں اور یوں ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ بڑا مطلب کہ وہ کمپریہینسو قسم کا جواب مفتی صاحب نے عطا فرمایا ماشاءاللہ جی کال دیں مختی صاحب بھی موجود ہے مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں تو میرا یہ سوال ہے کہ امیر علی سمت نے بتایا کہ جو بچے جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو اپنے والدین کی شفات نہیں کریں گے تو کیا جو گریب ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کر سکتے تو وہ اپنے والدین کی شفات کر پائیں گے جی مفتی جی. امیر علی اسمت نے جو بعد میں جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جس میں آپ نے اپنا جو رسالہ ہے عقیقی کے بارے میں سوال جواب اس سے پڑھ کے سنا تو اس میں باقاعدہ یہ شرط لکھی ہے یہ قید لگائی ہے کہ بقدر استطاعت یعنی اس کے پاس اگر طاقت ہے اتنی وسعت ہے کہ وہ عقیقہ کر سکتا ہے اب نہیں کیا تو اس کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بچہ شفات کرنے سے روک دیا جائے گا اگر استطاعت ہی نہیں ہے قدرت ہی اس کی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ اللہ اس کا بچہ اس کی شفات کرے گا ماشاء اللہ جی کال چلائیے میں رہا ہوں آجی میں یہ سوال ہے آپ کو کتنے سال ہو کچھ مجھے مدری ماحول میں میں نائنٹی ون میں آیا نائنٹین نائنٹی ون کے ماہ رمضان مول مبارک میں میں نے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو کیوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے باضابطہ مطلب اختیار کیا ہے یا ہم زہر کی نماز میں پہنچ جاتے تھے کیونکہ کچھ اس طرح کا ماحول تو تھا جرم, رمضان شریف کے اندر ہم چلے گئے مسجد کے اندر تو وہاں ہم درس فیضان سنت میں شرکت کرتے تھے زہر کی نماز کے بعد اور وہیں بیٹھ جاتے تھے, تھے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر وہیں ہم کو امیر سنتی کی کیسٹ دی جہنم کی تباہ وہ سنی تو اس سے کافی قلب و ذہن پر اس بیان نے اثر کیا امیر سنت کے اور اس کے بعد پھر امیر سنت کا تعارف ہوا اور بخاری مسجد سے چند گلیاں کے فاصلے پر شہید مسجد ہے اسی علاقے کے اندر ہمارا وہی علاقہ ہوتا تھا تو پھر یہ عصر کی نماز میں ہمارے وہ درست دینے والے قاری صاحب مشہور تھے تو وہ قاری رضاق وہ لے گئے ہمیں شہید مسجد اور پھر وہاں اثر کے بعد عموماً مل سنت کی ملاقات بھی ہوتی تھی اور وہ بیت بھی ہوتی تھی پھر یہی ہوا کہ وہاں ملاقات بھی ہو گئی اور بیت بھی ہو گئی اور اس وہ میرا خیال ہوگا کچھ شاید پندرہ سولہ سترہ رمضان و مبارک کے آس پاس کی تاریخ ہوگی غالیبند مجھے یاد پڑتا کیونکہ انہیں دنوں میں پھر میں ترغیب دلائی کہ آپ اتکاف کر لیجئے تو گلزارہ بھی مسجد جو اولین میدانی مرکز ہے اس میں اتقاف کا مجھے دعوت دی گئی تو میں نے ہاں کہہ دیا پھر وہ آخری اشرے کا ان دنوں اتقاف ہوتا تھا پورے ماہ کا تو احتکاف تھا نہیں تو ارتقاف کی سادت حاصل ہوئی اور اس ارتقافی میں داری کی نیت کی اور اسی سے میں مدری ماحول میں جیسے کہ اب آتا چلا گیا تو یہ تقریباً نائنٹین نائنٹی ون کا یہ واقعہ ہے اور آج دو سترہ ہے اللہ تعالی کا کرم ہے مدنی ماحول میں اللہ تعالی اس سے دعا کیجئے گا کہ اسی مدنی ماحول میں جیتے رہیں اور موت بھی اسی ماحول کے مطلب کہ مبارک مدنی ماحول میں آئے اور ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں آئے الحبیب صلی اللہ آآ آآ آآ آآ اس میں میں ماشاء جو آپ نے ارشاد فرمایا مدنی ماحول میں آنے کی ترقیب کہ رمضان المبارک میں آپ نے درس فیضان سنت سنا اور پھر اس کے ذریعے پھر کیسٹ اجتماع شرکت ہوئی پھر ماشاءاللہ اللہ اتقاف کی صورت بنی اس میں وہ دعوت اسلامی والے بالخصوص کہ جو مدنی کاموں میں حصہ لینے کے حوالے سے کچھ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا درس ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم جو اپنے ذیلی حلقوں میں درس فیضان سنت کا اہتمام کریں کیسٹ اجتماع کا اہتمام کریں اور وہ کیسٹ اجتماع الحمدللہ اب مدنی چینل کے ذریعے سے براہ راست مدنی مذاکرہ اجتماع کا انعقاد کریں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا اسلامی بھائی جو ہمارے قریب آ رہا ہے وہ بظاہر ایک نوجوان ہی نظر آ رہا ہے بظاہر وہ داڑی منڈا نظر آتا ہے بظاہر وہ ماڈرن نظر آتا ہے مگر آپ کی انفرادی کوشش سے وہ کل دین خدا کا کیسا بہترین سرمایہ بن سکتا ہے اسلام کی کیسی خدمت کر سکتا ہے مبلغ دعوت اسلامی بن کر وہ ماشاء اللہ از کیسے کیسے ایوان اور میدانوں میں اللہ تبارک کا وطالعہ ازل کی دین کی خدمت کرے یہ ہم نہیں جانتے تو ہم سب ہی اسلامی بھائیوں کو اس حوالے سے بہت احساس ہونا چاہیے اپنے ذیلی حلقوں میں حلقوں میں علاقوں میں کراس روٹ لیول پر مدنی کام کرنے کے حوالے سے خوب دلچسپی کا اظہار کرنا چاہیے چھوٹی موٹی چیزوں کو سامنے رکھ کر کاموں کو مدنی کاموں کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ مدنی کاموں میں دلچسپی رکھنی چاہیے انفرادی کوشش کے مدنی کام کو مدنی جال کو پھیلانا چاہیے اور ان اسلامی بھائیوں کو جو کہ بظاہر ماڈرن نظر آتے ہیں انہیں بھی اپنے قریب لانے کی بھرپور صحیح کریں کہ انشاءاللہ عزوجل نہ جانے کون کس کیفیت میں کہاں کیا کر ڈالے اور ہمارے اتنا اعمال میں مفت کا ثواب جاریہ کی صورتیں بن تعداد ہے جو یہ سوچتی ہے کہ ہم کیا کام کریں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے کہتے ہم کیا مدنی کام کریں صحیح میں ان سے ارض کرتا ہوں کہ آپ صرف نماز پڑھ کر یہ دیکھیں کہ کون کون سے جو نمازی ہیں وہ مدری ماحول سے دور ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی قریب سے دیکھی نہیں ہے ان سے محبت اور تعلق پیدا کریں ان پر لفا دی کوشش کریں وہاں جو درس ہو رہا ہے پیدائن سنر اس میں جا کر ان کو بٹھا دیں یہ کریں آپ کہتے ہیں میں کیا مدنی کام کروں یہ وہ مدنی کام ہے جس کے لیے کسی ذمہ داری کی حاجت نہیں رہے یہ خود ہی ہماری ذمے داری ہے تو آپ پورے محلے میں دیکھتے ہیں آپ میں کے اپنے محلے میں جہاں آپ رہے ہوتے ہیں اس میں اکثریت ہو سکتا ہے کہ بے نمازیوں کی ہوگی صحیح آپ کہتے ہیں کہ میں کیا مدنی کام کروں بے نمازیوں کو نمازی بنانا اگر یہ بھی کوئی مدری کام نہیں تو مدنی کام کیا ہے اور وہ نمازیوں کو ان کی نماز درست کرنا یہ بھی مدنی کام انہیں و بیان میں لے کر بیٹھنا یہ بھی مدنی کام ہے ہفتہ وار اجتیما میں ان کو لے کر شرکت کرنا یہ بھی مدنی کام ہے اب خود تین دن مدنی قابل میں سفر کر کے ان کو اپنے ساتھ سفر کرنا یہ بھی مدنی کام ہے ارے میں یہ سوچتا ہوں بعض اوقات کہ جو اسلام بھائی سوچتے ہیں کہ ہم کیا مدنی کام کریں ان کے لیے یہ سارے مدنی کام ہی تو ہیں علاقے کے اندر محلے کے اندر آپ کے علاقے کی خود آپ کی اپنے علاقے کی مسجد کے اندر فجر کے نمازی آپ کو نہ ہونے کے برابر ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں کیا مدنی کام کروں گھر کے اندر بیٹھا ہوں میری ذمہ داری یہ نہیں ہے میری ذمہ داری وہ نہیں ہے تو صرف ذمہ داری ہی مدنی کام کرواتی ہے یا واقعتا احساس سے ذمہ داری مدنی کام کرواتا ہے کیا بات ہے کیا بات بہت پیاری بات ہے شاپ یعنی خیرخی کا مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا انفرادی طور پر تو بہت کچھ ہو جائے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میرا نام عمران اختاری ہے بہت مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر بچے کا حقیقہ نہ کیا ہو وہ انتقال کر کیا تو کیا انتقال کے بعد اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے اور اگر کسی کا کسی بچے کا انتقال پیٹ میں ہی ہو چکا ہے تو اس کا حقیقہ ہوگا جی مفتی صاحب بادی انتقال کسی کا انتقال ہو گیا بچے کا تو اب اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر ماں کے پیٹ ہی میں بچے کا انتقال ہو گیا تو اب بھی اس کا عقیقہ یہ نہیں ہوگا یہ جی, کال چلائیے مگرانا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا کیا نام ہے کیا سو غالباً دائی بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی یعنی جو دودھ پلانے والی ہیں حضور استاد اسلام کو تو اس میں تو کافی ساری مبارک خواتین کا تذکرہ ہے حضرت سعید فیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تین آتی کا نام کی خواتین جن کو اواتک کہا گیا مبارک خاتون جو تھیں انہوں نے حضر الصلاۃ اسلام کو دودھ پلایا یوں ہی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آ, یہ اور چند اور کا نام حضر اللہ اسلام کو دودھ پلانے والیوں کا نام آتا ہے دائی غالباً اس کو بھی بولتے ہیں دائی حلیمہ اور یہی ہوگا. جی اور کچھ اثر بھائی ماشاء اللہ اس کے علاوہ بھی کئی موضوعات تھے بالخصوص بالخصوص وہ جو ایک موضوع چلا تھا جو شرعی طور پر بھی تھا اعتقادی طور پر بھی تھا اور انتہائی دلچسپ بھی تھا وہ مزارات تبرکات اور سادات کی تحقیق کے حوالے سے تھا کہ الحمدللہ رب العالمین ہم تعظیم و احترام کا ترکیب اختیار کر کے ثواب کھڑا کریں اور خواہ بدگمانی میں نہ پڑ کر اپنے لیے گناہ کا ذخیرہ نہ کریں یہ انتہائی میٹھا میٹھا انداز تھا کہ نظریاتی طور پر اعتقادی اعتبار سے الحمد رب العالمین سمجھنے اور سمجھانے کا بالخصوص مزارات اولیاء کے حوالے سے تبرکات کے حوالے سے سادات کے حوالے سے م. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر ہمیں مزید کچھ مدری لتا محبت پیدا کروا پیارا کنفیوژن جو تھے نا کہ یار یہ مطلب ایک آدمی ہے دے کر چلادمی جگہ یہ کیا بول کے چلا گیا لیکن وہ دن میں بات شیطان کی طرح سے جاتی ہے صحیح اور اس کو جس خوبصورتی کے ساتھ نکالا گیا نا شم کو اس تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کی ماں نے کہا کہ یہ آپ کا والد ہے مان لیا اتنے مسلمان کہتے ہیں کہ اس مزاج اس میں جو ہے نا وہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا نیک بندہ ہے اور آپ کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اصل میں پیٹ میں درد ہوتا ہے کچھ اور اولیاء کرام کے متعلق بک اولیاء کرام سے متعلق ایک حسن زن نہیں بن پاتا اور پھر مطلب الٹی سیدھی پھر باتیں کر کر لوگوں کو متنفل کرنا الٹے سیدھے وسوں سے ڈال کر اس سے خود وہ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ قیامت کے روزہ بدلا تاڑا نہیں پوچھ لے کے تو یہ جملہ کیوں کہا تھا کیا جواب دے گا کبھی اپنی قبر آخرت کے بارے میں سوچا کہ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی مطلب کہ وسوسوں میں شکار ہو کر اور وسوسوں میں ڈال کر یہ خود کیا جواب دے گا قیامت کے روز کہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں جس طرح کا حسن زن قائم کرنے کا آج جو جوابات دیے گئے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دل میں یہ باتیں اتر جائیں بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعی اگر علم کی کمی کی وجہ سے کسی اوجیہ کرام کے مزار پر جا کر کوئی ایسی کمزور حرکت کرتا بھی ہے تو جذبہ کہاں چلا گیا اصلاح امت کا کیا یہ بات تھی کہ اس کمزور حرکت کرنے والے کی مووی بنا کر اس کو مطلب پر سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے آپ لوگوں کو اولیاء کرام کے دربار سے دور کریں گے کہ آپ کو کیا یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ آپ اس کے قریب جا کر یہ کہہ دیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ارشادات کے مطابق شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق بزرگوں کے ارشادہ قبال کے مطابق خود میرے آکا اعلی آل رحمتہ اللہ تعالیٰ لیکن تعلیمات کے مطابق مزار شریف پر یوں حاضری دینی چاہیے اگر آپ اس کو جا کر مزار شریف پر حاضری دینے کا درست طریقہ بتا دیں گے اور اس سے اقتصاب فیض کا طریقہ بتا دیں گے کہ بزرگوں کے مزارات سے فیض ملتا ہے اور اولیاء کاملین سے یہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے اور چلتا ہی چلا آئے گا نہ یہ رکا ہے نہ یہ رکے گا یہ تو مطلب کہ سمجھو کے سدیوں سے ہی دنیا دیکھتی چلی آ رہی ہے کہ جو اولیاء کرام کے دربار ہیں یہ پہلے سے زیادہ آباد ہیں یہ جتتے یہ تو مطلب دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو بھی اولیاء کرام کے دربار ہیں یہ پہلے سے زیادہ آباد ہیں اس اولیا کرام ان اولیاء کرام کے درباروں کے بارے میں جس طرح کی بھی وسوسے وسے اور مسکنسپشن پیدا کیے گئے مگر اولیاء کرام کی محبت دل سے نہ نکلی بلکہ بڑھتی چلی گئی ان کے درباروں کی طرف رخ کم نہیں ہوا بڑھتا ہی چلا گیا تو ہونا تو ہمدردی امت کی خیر خواہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں جبکہ واقعی و شرم غلط ہو تو اس کو وائرل کر کے لوگوں کو اولیاء کرام کے دربار سے اور ان کی بارگاہوں سے دور کرنے کے بجائے خود بھی اولیاء کرام کے دربار کے اور ان کی بارگاہوں کے قریب ہو کر دوسروں کو بھی قریب کریں جسے دعوت سامی کر رہی یہ ہے مفتی صاحب کچھ فرمایا اس معاملے میں جو مزہ آیا اس میں اسنت کی ادا کا بڑا مزہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تجربہ اور ایک آدھا تجربہ وہ میز کروں اور اس دوران جو آپ نے یہ بات ہے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعلی کے مرید جو ہے وہ کورنگی کے اندر موجود ہیں تو وہ کھارا در سے بہت دور تھا لیکن ہم سفر کر کے خاص ان کی ملاقات کے لیے گئے یہ بڑا ذوق افزا بات ہے کہ اس طرح بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا عقیدت کا اظہار کرنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی عقیدت تو اپنی جگہ پر ان سے نسبت رکھنے والوں سے عقیدت اپنی جگہ پر لیکن اس کے لیے اس طرح اس زمانے کے اندر یعنی آسان کام تو تھا نہیں میرے لسمت جو اپنے حالات وغیرہ بتاتے ہیں اور پھر اس طرح سفر کی مشکلات بھی ہے کے بس کے اندر سفر کرنا اور پھر ڈھونڈ کے پہنچنا یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ کورنگی جیسی بستی کے اندر ایسے علاقے کے اندر جو ہے وہ تلاش کرنا یہ بڑی ایک ذوق والی بات ہے یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو واقعی ماں میرے سنت سے اعلیٰ درجی کی قیدت ہو ماشاء اللہ ترغیبات دلانے کے ساتھ ساتھ جو چیز میں ایک وہ ڈرایا گیا نا تو میرے سنت نے وہ جو کہا کہ پھر میرا تجربہ ہے کہ اولیاء کے جو گستاخ ہے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے وہ اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے پتہ نہیں کیوں اس چیز کا ڈر نہیں لگتا حالانکہ بہت پریکٹیکل بات کی امیر سنت نے بہت پریکٹیکل بات کی امیر سنت نے بہت ہی پریکٹیکل بات کی امیر تجربہ بھی خبر پر بات یہ پریکٹیکل ہے مودی تو بالکل پریکٹیکل بات کی ہے ہاں کال چلائیے میرے نگرانی شروع سے یہ سوال ہے کہ بڑی پیاری شریف کا مہینے کی آمدن آمد آمد ہے ہر پیاری شریف اچھے طریقے سے منانا اور وہ ویلکم کہنا دل میں محبت رکھنا لیکن یہ کچھ عرصہ تک یہ معاملہ رہنا یعنی کہ نماز پڑھنا اور محبت کے ساتھ جانا پھر مہینہ دو بعد وہی معاملات ہو جانے کے چھوڑ دینا تو ولیوں کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اچھا مریض کیسے بنا جا سکتا ہے اور اپنے مرشدوں کا دیدار کیسے کیا جا سکتا ہے وہ مجھے اس بارے میں رہنمائش فرما دیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا دیکھیے جو بھی اس طرح کی مبارک لمحات ایام دنوں راتیں آتی ہیں یہ ہمیں واقعی ایک عبادت اور نیکی کی طرف ابھارتی ہیں تو جو ان ایام میں نیکی اور عبادت کا ایک ماحول بنتا ہے اور ہم عبادت اور نیکیوں کی طرف آتے ہیں اس کو تھوڑا سا اس کو یو گنیمت جان کر ہم نیکیاں کرتے کرتے نیکوں کی صحبت بھی اختیار کر لیں ہم فور دا ٹائم بینگ ہم ان پائس پرسنلٹیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور دین آفٹر ہم وہاں سے ریموو ہو جاتے ہیں جب ہم خود ہی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے اسی ماحول کی طرف جب موو کر جاتے ہیں تو پھر ہم ڈیفینےٹ وہ چیز ہماری باقی نہیں رہ سکتی لہذا مدنیل جا یہ ہے جیسے کہ اب جاروی شریف کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہے تو ہم آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے ہم مدنی مذاکرے کی طرف آ رہے ہیں نیکی کی طرف آ رہے ہیں غصباق علیہ ذکر کر رہے ہیں،, نیاز کر رہے ہیں تو ایک اچھا ماحول ہمارے گھر میں بھی بنتا چلا جا رہا ہے تو یہ نیکوں کی صحبتیں لیتے چلے جائیں چلتے چلے جائیں بوروں سے نکلتے جائیں اچھو کی طرف بڑھتے جائیں اور پھر اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں آپ دیکھیے ہمارے وہ یہ الحمد پورے پورے کے ہوتا ہے آخر کے ہوتا ہے لوگوں کی رونے کی کیفیتیں ہوتی ہیں ان کے اپنے ذوق و شوق دیکھنے جیسے ہوتے ہیں مگر جب یہ واپس جاتے تو بےچارے تصور میں بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا ہزاروں جا کر بدل جائیں گے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہاں پر فیضان مدینہ میں ایسے ہزاروں اسلام ہوتے ہوں گے کہ جن کے تصور میں نہیں ہوتا کہ اب ہم اب ہم صحبت میں جا ہی نہیں سکتے اب ہم بے نمازی بنی نہیں سکتے اب ہم بری صوبت کی طرف جا ہی نہیں سکتے اب تو بدل گئے ہم نے سچی توبہ کر لی ہے اور واپس بڑے رو رو کا توبہ کر رہے ہوتے کرنے والے لیکن یہ واپس جانے کے بعد چونکہ ان کو وہ ماحول وہاں پر وہ بنا نہیں پاتے انہیں وہ ماحول میسر نہیں آ پاتا یا ڈھونڈ نہیں پاتے یا اس کو اختیار نہیں کر پاتے اور دوبارہ انہی پرانے دوستوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں لہذا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں لہذا جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ نیک بننا تو کامل مرید بننا تو مرشد مرشد ہونا پیر صاحب کا فیض ہونا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے کس کے ساتھ ہیں آپ کی صحبت اگر اچھی ہے نیکوں کی ہے اور اولیا کرام سے محبت کرنے والوں کی ہے پیر و مرشی سے محبت کرنے والوں کی ہے تو ڈیفینےٹلی اس کا اثر آپ کے قلب و ذہن پر پڑے گا اور اگر آپ اس کے اپوزٹ کوئی ماحول رکھتے ہیں تو ڈیفینےٹلی اس کا بھی اثر آپ کی ذہن قلب و ذہن پر پڑے گا تو یہ تو آپ کو اور ہم کو ڈسیزن لینا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کال چلائیے میرا مفتی صاحب سے آوال یہ ہے کہ شریف, فقیر شریف فقیر مطلب کیا ہوتا ہے شریف شیرفی کیا فرما مراد کی ہے جی مفتی صاحب شریف فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہ ہو یعنی جس کو ذکات دے سکتے ہیں مالی کے نصاب نہیں ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ جس کے پاس نہ ساڑھے سات تولہ سونا ہے نہ ساڑھے باون چاندی ہے نہ ساڑھے باون چاندی کے برابر اس کے پاس ضرورت کے علاوہ رقم ہے نہ اس کے پاس بیچنے کا ایسا سامان ہے کہ جو ساڑھے باون تولا چاندی کی رقم کے برابر ہو نہ اس کے پاس اس کی ضرورت کے علاوہ ایسا سامان ہے کہ جس کی قیمت سالے باون تولا چاندی تک پہنچتی ہو تو ایسا شخص وہ شریف فقیر کے لاتا ہے کہ جس کو زکات دی جا سکتی ہے یعنی آ, اگر اس کے پاس ایسا ضرورت کے علاوہ سامان بھی موجود ہے کہ جو اگرچہ بیچنے کا نہیں لیکن سارے باون اللہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے اب اس کے پر زکات تو نہیں ہے جبکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے لیکن اس کو زکات دی بھی نہیں جا سکتی زکات اسی وقت اس کو دیں گے کہ جبکہ ضرورت کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان نہ ہو کہ جو ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر پہنچے تو اس شخص کو شریف پیاری بازار کی شریف فقیر عام آپ کی شریف فقیر کیا روڈ پہ جائے گا نا وہ دیکھے گا بھیک مانگنے والے کی داڑھی پوری ہے اس کے سر پر ٹوپی ہے, لے ہے تو بولے گا یہ شریف عقیر ہے وہ داڑھی بننے سے شریف فقیر نہیں ہے تو اب یہ عوام عوام ہے اب یہ مادری چینل ہے الحمد کہ ہر چیز کو کھول کھول کا بیان کیا جاتا ہے آپ کے ذہن میں اس کے جو بھی باٹم لائن کے بھی کوشچن ہوتے ہیں نا آپ کر کانسپٹ کلیئر ہو اور اسلام الدین کی جو استراحت ہے ٹیکنالوجیز جو ہیں اسلام الدین کی وہ ہمیں سامنے آتی رہیں گی ہمارے بہت کچھ ہماری چیزیں درست ہو جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کے ذہن میں اتنا لو لیول کا سوال میں کیسے کروں تو حضور امیر علی سنت برکاتہ بارکات لے نے جو آج ایک بڑا پیارا قول اشاع فرمایا نا کہ ہمارا مقصد سمجھانا ہے اپنی معلومات کا سکا بٹھانا نہیں یہ وہ چیز تھی یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے واقعی ہم سب کے مزاج میں یہ بات آ جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے ورنہ تو سچی بات ہوئی کہ جیسے ہی منچ ملے تو پھر وقت بینچ پر آتا نہیں ہے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے مگر ماشاء سرکار امیر علیہ سنت دامت وبرکاتہ علیہ کا انداز مبارک کہ ہمیں جو ہے اپنی معلومات کا سکہ نہیں بٹھانا قوم کو سمجھانا ہے یہ وہ مہک ہے جس سے الحمد للہ ماشاء اللہ مہک الحمد ماشاءاللہ جی مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں یہ بات معلوم کرنی ہے کہ ایک عالم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نیک عمل پہلے ریا بنتا ہے پھر ادا اور اس کے بعد وہ عبادت بنتا ہے اس سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں اگر کوئی ہو یعنی کہ کوئی اس کی تشریح وغیرہ تو وہ ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بالکل مفتی صاحب سے لیتے ہیں جی مفتی صاحب اس طرح کے اقوال ملتے ہیں لیکن اصل میں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ریا کے اندیشے کی وجہ سے عمل کرنا نہ چھوڑا جائے کہ بندے کو اس بات کا اندیشہ ہوا خوف ہوا کہ میں اگر یہ عمل کروں گا تو ریا کاری کے اندر پڑ جاؤں گا تو اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں وہ نیک عمل کرے اسی پر ترغیب دیتے وہ کہا کہ عام طور پہ جو افعال ہوتے ہیں یعنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ اس میں ابتدا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ بعض کا دکھانے کے لیے کرتا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت بندی چلے جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے اس کو اخلاص بھی نصیب ہو جاتا ہے تو یہ ترغیب دلانے کے لیے ہے نہ یہ کہ بندہ کسدن اس کے اندر کوئی ریاکاری کی نیت کرے بلکہ وہ اس وجہ سے عمل کو نہ چھوڑ دے کہیں یہ دکھانے والا میں نہ بن جاؤں بلکہ عمل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتا رہے اور اخلاص کی کوشش کرتا رہے اس طرح کا سنت نے نکی کی دعوت میں لکھا ہے جو کتاب ہے نکی کی دعوت کی کہ آدمی دعا کر لے نہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے اللہ میرے ہر وہ عمل جس میں, میں نے ریا کری کی ہے وہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ریا کری کا گناہ معاف کر کے وہ عمل قبول فرما لیتا ہے جی اصل میں قرآن پاک کی آیت نے فلا ایک سید آتیم حسنات وہ چونکہ گناہ جو اس نے کیے تو سچی توبہ کر لی اس نے امیلا عمل انصالحہ اور توبہ بھی کی ہے تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالی اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے تو اب یہ جو برے کام ہو گئے گناہ کے کام ہو گئے اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے یہ برے کام نیکیوں میں تبدیل ہو گئے کتنی پیاری ہے اللہ کے رحمت جی اور کون سے مدنی پھول ہیں ایک اور مدنی پھول جو تھا ماشاء کے ایک سوال آیا کہ آپ دوران مدنی مذاکرہ کیا لکھتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر امیر اللہ سنت دعمت عالیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس ل... ارشاد نہیں فرمایا بلکہ وہ اپنی مبارک تحریر ہی دکھا دی اس میں اللہ تحریر تھا تو اس موقع پر مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ حضور میر اللہ سنت دامت برکاتوں لا لیے جبکہ ماشاء اللہ اجز وجل اس وقت ایک بہت بڑا جسے کہ امت کا طبقہ ہے کہ جو آپ سے فیضیاب ہو رہا ہے اور پرائم ٹائم ہے پرائم ورک ہے اور یعنی اس کی یوٹیلائزیشن ہے بہترین استعمال کیا جا رہا ہے مگر اس کے باوجود آپ کو اپنے وقت کی قدر کے اعتبار سے کہ اس وقت میں میں اور کیا کر سکتا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے اور اللہ عزوجل کا وطالیہ پانے کا کیا سبب بن سکتا ہے اس اعتبار سے بھی اس دوران بھی آپ کا یہ لکھ لینا لکھتے رہنا اور عمومی طور پر بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں دیکھا خصوصی مدنی مذاکرے میں دیکھا مدنی مشوروں میں بھی دیکھا کہ حضور امیر علی سنت دامت برکات دا علی کا یہ انداز ہے میں چاہوں گا کہ آپ حضور امیر علیہ سنت کی اس اندازے آ, قربت خدا کو پانے کا یہ جو میٹھا انداز ہے معرفت خدا کو پانے کا یہ جو میٹھا انداز ہے اس سے ہم, کی, ہم سب کی تربیت کا یہ سامان فرمائے نا, کہ ہم جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ پرائم ٹائم فار پرائم ورک مگر ایوری ٹائم فار پرائم ورک کہ کس طرح سے انسان کی زندگی کا پل پل اتارتے خدا اور اب تباہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف کریں اور اپنے وقت کی قدر جانیں وقت کا صحیح استعمال کرے بلکہ وقت کا بہترین استعمال کس طرح کرے حضور کی سدا سے ماشاءاللہ سیکھنے کو ملتا ہے میں چاہوں گا اس پر آپ کی طرف سے مدرف ہونا اس کے بجائے آپ بھی تو ہاتھ میں لے سکتے تھے یہ بھی خوب رہی اللہ اللہ اللہ کام کا یہ لکھ کیوں رہے ہیں اللہ اللہ ماشاءاللہ کوئی اور بھی تو چیز کی جا سکتی ہے یہ لکھ کیوں رہے ہیں یہاں امت کی خیر ہو اللہ اللہ یہاں غم امت امت کی محبت یہ کار فرما مجھے نظر آتی ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تعویذ سے نہ صرف فرق پڑتا ہے بلکہ اسلامی بھائی اور اسلائی بہنوں کی دلجوئی ہوتی ہے لوگ مانگتے ہیں کہ ہمارے امیدیں سن کے حمد بلد حمد بلد بلد بلد ہے. بلد اب کوئی اور اسپیس نہیں ہے ماشاء اللہ یہ لکھ سکیں تو اس موقع پر دیگر دیگر کوئی ایسا مطلب کہ عمل کے جو واقعی کروپ کا بھی ذریعہ ہو آپ نے ایسا عمل اختیار کیا جو رب کریم کے ناصر قرب کا ذریعہ بلکہ امت کی بھی اس میں خیر خواہش چکی ہے ایک اور پہلو جو اس وقت آپ کی گفتگو کہ مطلب کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک عبادت اور جب عالم عبادت کرتا ہے نا تو وہ ملٹی پلائی کرتا ہے ان کا جو عمل ہے نا وہ ملٹی پلائی کرتا ہے ایسا کام کرو جو ملٹی پلائی ہو جائے ملٹی پلائی ہو رہا ہے نا یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی ہو رہا ہے آگے بھی جا رہا ہے بھی جا رہا ہے اور پورے پورے پیڑ لے لے گا تو چاہیے تو پورا پورا یہ دیکھ رہے کہ یہ لکھ رہے تو کب جائیں گے پورے پورے پیٹ چلے جاتے ہیں نا اور مطلب کہ پھر وہ پڑ جاتی ہے کہ دو دو دو تو یہ یہ چیز ہے ایک پہلو اور بھی ابھی علی سنت دامد برکات منالی کیونکہ نیکی کمانے کی ہر سے کہ یہ لفظ اللہ جب تک لکھا رہے گا نام اعمال میں برکت برکت برکت اور ایک ایسے لفظ کا انتخاب کیا اللہ اللہ تعالیٰ ایک قلب میں جیسے کہ میں سمجھوں کہ ایک بات الکا فرما دی اور ایک بات ڈال دی کہ بھئی یہ اس لفظ کو لیا جائے اور پھر اس کی اپنی برکت ہے لیکن لکھنے میں بھی ایک احتیاط یہیں پر جہاں ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں، تو خصوصی مدنی مذاکرے میں حاضری تھی تو جامع المدینہ کے کچھ اساتذہ کرام وغیرہ حاضر تھے یہاں پر تو ایک اسلائی میں نے کھڑے ہو کر ایسے ہی کچھ اپنے مدنی باہر واقعہ سنانا شروع کیا جب اور جیسے وہ بدری باہر شروع کی تو وہی پیڈ لیا اور لکھنا شروع کیا تو آخر میں اس شخص نے, اسلام نے کہا کہ میں نے ایک بات نوٹ کی آپ کی تو فرمائیے تو کہا کہ وہ یہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ آپ میں کوئی بیان کر رہا تھا اور آپ لکھ رہے تھے لیکن اچانک آپ لکھتے لکھتے رک گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر لکھنا شروع کیا تو ایسا کیوں کیا تو امیر علیہ السلام مسکرائے کہا اپنے نوٹ کیا کہا تو پھر آپ ہی بتائیں میں کیوں رکا تھا تو اسلامیہ نے کہا کہ میں اپنے بات بیان کر رہا تھا تو بیان کرتے کرتے جیسے ہی میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ کا قلم رک گیا رک گیا اور جیسے ہی میں نے بات پوری کی تو وہ فوراً قلم جلو پھر چلنا شروع ہوا تو پھر وہ اسی کی وضاحت ہو گئی کہ اگر یہ لکھا بھی جاتا ہے لیکن لکھا جانے کا بھی ایک وقت مخصوص ہے یہ نہیں ہے جیسے اب کسی اسلائی بہن نے کہا تھا یہ شاید سوال کسی اسلائی بہن کا تھا کہ جس طرح آپ لکھتے ہیں تو میں بھی لکھتی ہوں تو پھر وہ یہی بات آئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی, کوئی پیٹ سنبھال لے گا کہ چلو اب مطلب اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا کہ کب لکھنا ہے اور کب سننا ہے اب جوابات دیے جا رہے ہیں اور سنوں کچھ فرما رہے ہیں تو اس پر اس پر دھیان دیان دینا چاہیے کیونکہ علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے ماشاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ علا محمد جو دو ہمارے اسلامی بھائی نے برف میں سوال کیے تھے ایک تو وہ سخت یخ پانی تھا اور تو یہ دو کے پی کے والے تھے جو آپ نے بھیجے پانچ پانچ جنوری, کو پانچ جنوری کو آ رہے ہیں کے پی کے والے ان اللہ تعالیٰ یہ کے پی کے کے ہمارے اسلامی بھائی تھے جنہوں نے وہ برف باری میں سے سوال کیا تھا اور ایک گلگت تو وہ جو ہمارا ایک وہ ہے شیر دنیا بھر میں جاؤں گا سنت پھیلاؤں گا تو واقعی یہ کہ 23, 24, 25 ہے ابھی ابھی کوئی کہے کہ یار دسمبر میں کیسے جائیں گے تو بابول مدینہ میں تو اب وہ سردی آئی تھی مدد یوں کہیں گے دو چار دن راؤنڈ لگائے ایسا نہ ہو کہ وہ سردی کا بہانہ بنا کر ہمارا مدنی قافلہ رہے مدنی قافلے تو اللہ ہمیں ہمت دے اور توفیق دے کہ ہر حال میں ہم کو بس اللہ اپنے دین کے کام میں قبول فرمائے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک ایسا بھی وقت تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزبے میں ہیں دشمن کے ساتھ لڑائی ہے اور اب ہونا یہ ہے کہ پتہ چلے گا دشمن کی اس وقت پوزیشن کیا ہے سردی اتنی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ملب رضوان گویا کہ زمین سے چمٹے ہوئے ہیں اور اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہہ رہے کہ کوئی جا کے وہاں سے خبر لے کر آ جائے واقعہ جنت کی بشارتوں کا پیغام دیا جا رہا ہے مگر سردی کیسی ہوگی کہ یہ زمین چھوٹی رہی اتنی ٹھنڈ کے ٹھنڈ تو اس میں سرکار صلی اللہ وسلم نے اپنے صحابی کا نام لیا تو صحابی کا نام لیا اچھا وہ ایک جرنل آواز تھی لیکن جب آقا صلی اللہ وسلم کسی کا نام لے کر پکارے نا اب رکنے کا کوئی جواز نہیں رہتا اب چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لیا کہ آپ اٹھے تو اب رکنے کا کوئی تصور نہیں تھا اب وہ اٹھ گئے سرکار نے یاد کیا ہے نام لیا پکار ہے مجھے میرا نام لے کر دوبار قید صلا حاضر ہو گئے اب جیسے ہی وہ ان کو آکا صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا کہ آپ جائیے اور خبر لے کر آئیے اور پھر یہ کہ ان کو کچھ احتیاط بھی ارشاد فرمائے حکمت کے مدنی پھول بھی عطا فرمائے اور پھر یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تو اس کے آگے کی پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اس کی حفاظت فرما رابی کہتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں جو مجھے حدیث پاک کا مضمون یاد ہے کہ جب وہ گئے تو ٹھنڈ نام کی چیز ہی نہیں تھی اور پھر وہ وہاں سے وہ خبر لے کر واگنی روایت طویل ہے میں نے ایک اس کا ایک تو اسی ٹھنڈ میں بھی ہمارے صحابہ کرام علیہ و ردوان دشمن سے وہ مقابلے میں جمے رہتے تھے ڈٹے رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد پر یہ آگے بڑھ جاتے تھے تو اب آپ نے جیسے ہمارے KPK کے کے پی بھائیوں کی کیفیت دیکھی کہ برف اس وقت یورپ اور یو کے کی طرف بھی دیکھے تو بہت ٹھنڈ سے برف, से برف हैं اور مطلب حساب ہوتا ہے ہم جب یہاں سے نکلتے تھے کہاں سے اٹلی کی طرف جب بھی میں گیا ہوں نا نارملی بائی روڈ ہمارا جب بھی سفر ہوا ہے تو سفر برف ہی برف برف ہی برف یعنی برف دیکھا میں سمجھ آتا ہے کہ اٹلی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اللہ تو اتنی برف ہوتی لیکن کے حصہ میں کام کرتے ہیں نا جب وطن عزیز پاکستان کے بھی مختلف خطوں میں ان دنوں برف وغیرہ کا سلسلہ ہے ٹھنڈا ہے اپنی جگہ پر باب المدینہ کا موسم الحمد رب العالمین اللہ کی رحمت سے بنسبت بہت مناسب تو المدین مدنی موسم یہاں آ جانا چاہیے ان دنوں میں تو بالخصوص ماشاءاللہ عزوجل جو کہ کابینات والے کابینہ والے شوبہ جات والے جس طرح ان تیئس اور چوبیس دسمبر آنے والے ہفتہ اور اتوار کو انشاءاللہ شعبہ تعلیم کا عظیم و شان دو روزہ سنت و بھرا جتنے تو شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کو دعوت بھی پیش کر رہا ہوں اور ذمہ داران کو بھی یہ انفارم کرنے کی میں ترکیبرز کر رہا ہوں کہ الحمد باب المدینہ کا موسم انتہائی معتدل ہے نارمل ہے ماشاء اللہ آپ بلا تکلف تشریف لائیے اور ریٹیل میں نہیں ہول سیل میں تشریف لائیے اللہ تعالیٰ اس کی خوب برکت آتا ہے آج تو پھر بھی وہ بات ہوتی ہے کہ نوٹیں گرنا آتی ہے اور وہ مدنی نماز جلادہ کا طریقہ دیا اب یہ پھر, پھر فیضان نماز کورس بھی ہے اور شعبہ تعلیم थی والوں کے دس بارہ دن چھٹیاں بھی ماشاء اللہ مرکز لاہور سے جمعہ کو بغدادی ایکسپریس آ رہی ہے سبحان اللہ تو یہ غوث پاک کے دیوان الحمد للہ فیضان مدینہ آ رہے ہیں اللہ کریم سب کو دنیا کا سلسلہ ہے اس کے بعد کشمیر سے بھی سلسلہ ہے الحمد للہ ربی البین بس اللہ کریم ہمیں اپنے راہ میں قبول فرمائے آمین آم... دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آج ایک, ایک بڑی زبردست جو ایک وہ جھلک تھی نا مدنی منی نے جب گیارہ اموا ہاتھ المومنی کمال کر دیا اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم ان شاء اللہ کل پھر مدنی مذاکرے کی مدنی مہک مدنی مذاکرے کے بعد لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی